الحمد لله الذي هو العدل الأحد استمد <تصفيق> الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وصلى الله والسلام على حبيبه وصلى الله والسلام على حبيبه الذي قال إذا رايتم مثي لا يقولون للظالم أنت ظالم فقد تبدع عنهم وعلى له وأصحابه الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم غنوبكم الحمد لله اصدق الله مولانا العظيم واصدق رسوله النبي الجليل الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما راق شوقنا البلان دوان اسقلاد والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى لك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اسقلاد والسلام عليك يا سيدي حبيب رب العالمين يا مكين قلوب المؤمنين حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ حرم الحرام شریف رام شریفائی تاریخ کے اندر اڈا پورسی کمالیا دوستان نے جدنا امام عالی مقام رضی اللہ ہوتا آلان دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے اس مبارک جلسے دا اہتمام فرمایا ہے اللہ جل مجبل کریم امام عالی مقام کی شہادت آلیا کا سبقہ سانوں شہادت عطا مختصر وقت اندر جس تحقیقی موضوع اتنے ناچیر جناب نال مخاطب ہوے گا ماہ مبارک دی مناسبت نال کا عنوان ہے امام عالی مقام سید و کیسے ہیں ناشیل نے عرصہ دراز کا تحقیقی مطالعہ جناب کے سامنے رکھنا اور جو کچھ بیان کر میں صحیح اور حسن روایات نال بیان کرنا ان شاء اللہ دے اندر صرف اور صرف حقیقت بیان ہونی کوئی افسانوی رنگ نہیں ہونا کوئی لوکانوں جھوٹ خوش کر سے جھوٹ نہیں بولیا جانا لوگ کا دو پیسے دی لالچ کر کے کوئی رواو دی کوشش نہیں کیتی جانی نہ ساڑھا مقصود نہ رواونا مقصود صرف اور صرف حق نو بیان کرنے مقصود موضوع کا کی نام ہے امام عالی مقام سجدہ کیسے ہیں یعنی یہ مقام آپ ملے ہے شہیدان دے سردار لیکن وہ مطلب نہیں کہ پہلے تمام شہیدان دے سردار میں نا؟ اپنے دور دے شہیدان دے سردار میں پھر بچے بھی دشنے کیا اے مقام اس دورج کسے ہورنوں میں ملے ہیں اس موضوع واسطے صحیح لگائی ہی حدیث مبارک میں علمی الفاظ بھی استعمال کرنے نے وہ مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات جو علمی تقاضا ہوں وہ سادے لفظ نہیں پورا ہو سکتا ہوں وہ پھر فن اور علم دی امانت کا خیال رکھدہ ہوا علم والے الفاظ بولنے پھر میں کلی صحیح کہہ جا تو وہ ہو سکتا کوئی بندہ وہ اعتراض کرے میں ہی کہہ ہیں حدیث وہ حدیث مبارک ہوں حدیث صحیح غیرے نہیں آکا گا سی صحیح آک گا وہ صحیح حدیث مبارک جہی نا میں اس وقت مجموعہ زوایت پیش کرنی حدیث نمبر بارہ ہزار ایک سو تہتر دو حسن سندن والے آئی دو حسن رلاؤ تے صحیح لگائے بن جاندی دو حسن جان لے کے ہی حدیثاں رل جان سی لگائی بن جاندی وہ حدیث پا کہڑی جنہیں میرے موضوع ان واضح بھی کرنا وہ تائید بھی کرنی اس کو بھی کرنا وہ حدیث مبارک ہے سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تب روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہدائے ہمز تبن عبد المطلب ورجل قام الخام امام الجائر امرحو نہا ہو فرمایا مایا شہیدان سردار حمزہ بن عبدل متلب ریف وفی روایت آمی حمزہ مطلب میرا چاچا حمزہ بن عبدل مطلب اور دوسرا او شخص جہا کسی ظالم بادشاہ دے اگے کھڑا ہوئے حکم کرے اللہ دا دسے اللہ دا حکم برائی تو ڈکے نیکی دا آ جی اجمائی ہے فقاطا لہو وہ قتل کر دے آپ سلا سلام نے یہ دو بندے شہیدان دے سردار دسے ایک فرمایا میرا چاچا حمزہ دوسرا او بادش او مرد خدا دا جڑا ظالم حاکم نو حق آکھے وہ قتل کر دے فرمایا وہ شہید سردار ایسے ہی عدیس مبارک فرمایا عبداللہ اب عباس رضی اللہ تعالی نو دا سردار میرا چاچا حمزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیداں سردار میرا چاچا حمزہ ہے دوسرا وہ شخص میلا امام جائر ظالم نو حق آ کے قتل کر دے وہ شہیدہ کا سردار ہے اس حدیث مبارک نے ایک خصوصیت نار سید و سے ہے حضور نے انہوں دا نام مبارک لیا ہے وہ ہیں حضرت حمزہ جنگے پدر شہید ہوئے سنتفلہ جنگے عہدر عہد مبارک کے شہید ہوئے عہد شریف کے پہاڑ دے لال ہی دربار شریف ہے فرمایا وہ شہیدان کے سردار نے دوسرا وہ شخص جہا ظالم ہاکم ہک آخے وہ قتل کر دے وہ ہک آخے تو قتل کر یہ دوسرا فرمایا شہیدان کا سردار ہے اس صحیح حدیث نے دسیا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان شریف دے سردار ایک حمزہ ہو گئے ایک حق آخ کے قتل ہون والا ہک آخ کے کنو آم نتو خیر نہیں, خیرن نہیں حق کے کیونکہ وہ او اوکھا کام ہے حاکم نک آ کھیت قتل ہو جاوے فرمایا دوجا جاؤ ہر سمجھدار بندے ہو سمجھ سنگیوں ایک دا خاص نام لیا ہے حضور نے دسیا کہ وہ چاچے پاک دا نام لیا دوسرا نام نہیں لیا اتے عمل دسیا عمل کی دسیا کہ ظالم بادشاہ کھن دی وجہ قتل ہو جاوے ہونے کسی خاص شخص خاص نہیں جڑا بندہ کسی دور و بھی ظالم ہاکم نک آ جان رب دام سے وار دے وہ بندہ اپنے دور کا سی دشوار ہے وہ ایک ہوئے تا بھی سید اشوا دے دو ہوا بھی سد اشوا دس ہو سید دشوا اللہ و گلا شریق مولا کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ کسے ایک بندہ کسے ایک بندے کام جب گا تو اللہ تعالیٰ مقام دے گا دجیا دیا نہیں اللہ تعالیٰ بارگاہ دی رحمت بہت وسی ہے نے دسیا ہے کہ ایس کرن کرے بندے واسطے اے مقام ہے ایس حدیث مبارک نے دسیا کہ کسی بھی دور دے اندر ظالم بادشاہ حق اپنے دور دا شہیدان دا سردار توجہ ہے اور سی دشوار ہے اس مبارک حدیث شریف نے دسیا حضرت حمزہ تو بعد میں مقام کیلتا کون لے سکتا ہے سمجھ نہیں آئی گل اصا اسی حدیث دی روشنی مبارک سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہو دی شہادت مبارک نیکنا سمجھ نہیں آئی نے امام عالی مقام کی یہ شہادت ازما شہادت آلیا سہادا آپ کا رتبا مقام اس وجہ نال نہیں خالی कि आपने बचे को आए हैं बातर दता पुत्र दता इस वास्ते नहीं कि उस दौर दे अंदर इस तरह के दे। कुर्बानियां देने भी होए ने और इन हूं جس لیے کوئی قربانی دن اٹھتا اسلے جان بھی دینی پی دی اسلے اولاد بھی دینی پہن دی جو اگلے لے کے دینا پہن دا ہے اس واسطے نہیں کہ مکہ مدینہ شریف چڑھ کے آئے سرکار دے فرمانے عالی شان دے مطابق امام علی مکام رتبہ ملیا تو اپنے دور دے ظالم بادشاہ نو حق کا کھن دیو جنار ملے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علمہ اہل سنت دیکھو بھئی میں ایسرے فیس مقام دے حوالے نالگال کر رہاں وجہ داس رہاں سیدو شہداد اے رتبا کے میں مرے ورنہ امام پاک دیا تھا شانا جو اللہ تعالی دی طرفوں آپ عطا ہوئی یا آپ نے اپنی محنت اللہ تعالی تو حاصل کی وہ تو ایسی نے جیتے کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں سرکار دی اولاد مبارک ہونا سرکار دی اولاد مبارک ہونا سرکار پاک دے نال نماز دے اندر کھیڑیاں رہنا دے واسطے نماز دا تویل ہونا نو بیت سرکار دا فرما پھر چادر کے تھلے لیا کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نو اپنی خاص نسبت لال مشرف فرما بیش بہا ایسے فضائل نے انہا دے کوئی شریک نہیں توجہ نہیں فرمائی نے وہ ایک خاص اللہ تعالی دی طرف انعام ہے انہوں لیکن اسم دے ہوں اصا صرف اس گل نو ہے کہ سید شہاد کا یہ لقب کب ہے گل نہیں سمجھ لگی وہ دوسرا چیزاں سارے جانتے نے سب بیان کرتے ہیں اتنے ہر امتی جانتا عالم کی غیر عالم جڑے نے وہ بھی جانتے ہیں کہ شاہ علی دی اولاد کن شان آئی حضور دی اہل بیت کنی عظمت والی اللہ تعالی نے کنہ کنہ فضائل مناقب اور شانا نال نال نو نوازیا کوئی شریق نہیں نہ صدیق اکبر ہے نہ فاروق ہے نہ شانا فضیلتا اپنی تھان سے کلی لیکن جزوی فضیلتا تے آل رسول ہونا سیدہ خاتون نے جنت دی اولاد ہونا شاہ علی پاک دے بیٹے ہونا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اہل بیت حضور دی چادر مبارک دے نال بننا اور وچ داخل ہونا پھر سیدا شباب اهل الجنہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری او شاناں نے جنہاں وچ کوئی صحابی شريك نہیں اور اس یہ فضائل مناقب پڑھ کے بیان کر کے آل رسول دے دل نو ٹھنڈا کرتے رہے نے کیونکہ آہل سنت جو آہل سنت وا جماعت دا مطلب یہ آہل سنت کا مطلب طریقے آلے اور جماعت کا مطلب ہے نبی صاحبہ جماعت حضور دے صحاب ہے سنت ہزور کا طریقے آل بیت نال محبت آہل بیت نال پیار بیت فضائل منا کے بیان کرنا انہوں سننا خوش ہو کے سننا خوش ہو کے بیان کرنا یہ طریقہ مستفا بھی صحابہ بھی نارا تقدیر نارا رت نا تحقیق نارا غوثیہ نارا حیدری علما ارے سنت ج ہے تو سجنا میں وہ پہلو لینا چاہ جا مخی جگ دی سنائی سنائی دے کی فائدہ ایڈا جو میں لمبا سفر کر کے آیا ڈیڑھ کروڑ دیا کتاباں رکھی جی میں وہی کچھ سناواں جو لوکاں کول سنیا تو پھر چس کی آئی نا وقت تھوڑا ہے کو ساڑھے چار بجے چار بجے ہو جائے توجہ ہے تو میں یہ پہلو لینا چاہنا کہ امام عالی مقام نو سید سہدا لکھب جہیں لبا ہے یہ امتیاں دیتا ہے یا رسول اللہ کی طرف آیا سمجھ نہیں لگی بھائی موتقیت بھی دے تو دشتے ہوں نہ پتہ نہیں کن لقب دے دیں کیا اے اقیدت مندہ نے دتا ہے یا اللہ رسول دی بارگاہ ملیا اے حدیث مبارک دس دی اللہ رسول دی بارگاہ چ لبا ہے وجو نہیں فرمائی نے کی ظالم حق دے ظالم دے کہ سلے جڑا بندہ جان د ظالم بادشاہ حق کہ دے میں جڑا جان ہے. حضور نے فرمایا اور سی دشواردار اس حدیث دی روشنی ہے لیکن اس کو پہلے ناچیز نے جناب دے سامنے اس دور یعنی یزیدی دور دے چند سچے حقائق سامنے رکھنے نے لیکن ابتدا اتو سڈے اہل سنت و جماعت لوگ آئما بزرگان دین سمجھو یزید دے فاسق ادکار اور ظالم ہونے کی اتفاق رکھ ہیں سوائے اس دور دے چند دند دے اس دور دوگوں کو دو سوا یزید پلیت اور ظالم سمجھ دارے سارے, دے سارے جیڑے اس دور دے لوکاں لوگوں یزید ظالم نہیں سر دے اور ساری زندگی وہ پاک ہی سمجھتے رہن عجیب گل کہ سیدنا مولا علی مشکل کشا دے بیٹے شاہ علی دا پتر جگر گوش مولا علی عظیم باپ کا عظیم بیٹا ان کی عدمت بھی شک کوئی نہیں امام محمد بن ہنفیا محمد انام خولا ان اما جی چبلا کا نام ہے, جی ہے شاہ علی دی بہادری اور زور دفارش تھی کہ جمل کے اندر گنگے جمل چ مروان ڈا کے لما پا کے شاہی کا بہ کے جدو تلوار سی مروان نے ہاتھ چا جوڑی چکا تو شاہی پہ معافی دے دی مروان ساری زندگی یہ احسان یاد رکھتا سی کہ محمد نے مجھے بچایا ہے عام لوگ اج کل اس امام دے نے امام حنیف اے امام حنیف نہیں محمد انہوں کا نام ہے ہنفیا قبیلہ سی اس قبیلے دی بی بی پاک خولہ انہوں کا نام سی وہ خالباً جنگِ یمامہ وچ قیدیاں میں چاہیاں سن تشاہ علی پاک سرکار نے بطورِ لونڈی مبارک رکھیا سی یہ محمد بن حنفیہ اس بی بی پاک محترمہ مقدس مقدر تے نصیب آری جنہو رب نے قید کی تا کافرہ وچوں تے آسٹیا علی دے گھر جنت تے دیا دن وہ موسرو لکھتے جگر محمد جنہوں نے مامے ہنیس کہ یہ ساری زندگی یزید پولیس منیا ہی نہیں جدو مدی شریف کے اتحملہ یزید دی طرفوں مدینے شریف والے لوگ کربلا تو بعد دوسرا وا واقعہ یہ مدینے شریف دے کے ہر ہرا سی جی میں امام حسین کربلا دے وڈیرے سن مدینے ہر دے بزرگ وڈیرے سپاہ سالار امیر دہی حضرت عبداللہ سن عبداللہ کون سن حضرت حنزلہ صحابی رسول دے پتر سن حضرت حنزلہ کون سن غسیل الملائکہ او جڑے شادی سہاگ دی رات سرگی والے جدو اعلان ہویا تھے غسل نہیں فرمایا تے جہاد اعلان ایلان چلے گئے حضور دے شہید ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہنزلہ نیک رہا فرش فرشتے وہ نوا ملائکا کی فرشتیا جنہ نبایا رسیل آدمی نے نوایا ہوسیل ملائکا کا مطلب کی ہے جنہوں فرشتیا نے غلصل دسیل ملائکا حضرت امدلہ نبی پاکی کا لکھتے جگر شہدت امامے علی مقام دو بعد جدو یزید کول گئے یزید نے دو لاک دی نار دیتے توحفے کے تے حضرت عبداللہ نو دو لاک دیارمان سازو سامان بھی بتھیرا دوں لے کے آئے نے مدینے دے وڈے لوگ جڑے سن بزرگ قسم دے کئی انہوں نے صحابہ بھی سن بہتے صحابہ دیاں اولاداں سن ان سارا ہاں پوچھا سنا یزید کیسا ہے ممن جیتا کس بندے کو کیا ہے دس آپ فرما رہے نے جیتوں مل رہا جو لین لَو لَمْ عجد اِلَّا لَجَا تو <غُوبِهِم> فرمایا میں ہر جے بندے نو ویخ کے آیا ہاں اگر میرے پرا تو سوا کوئی بھی میرے نال نہ ہوں کلا میں میرے پتر ہندے تے میں وہ ضرور جہاد کردا ہستیاں لکیاں پہ نام ہی کوئی نہیں نہ رہ جرت وے بہادری وے عبارت پڑی ہے وعلام النوبلا البدایہ الا وایا تاریخ مست مستند ترین کتاباں فرمایا جی راجو نے لجاحت تو بندے نو ویخ کے آیا اگر میرے پتر ہی کلے کوئی بھی نہ ہوا پتر لے کے وہ خلاف لڑ جاگا ایڈا بے ایمان بند ہے انہوں نے آ جڑا دو لکھ لیا انہیں آخر دو لکھ اس واسطے لیا قابو ہوا ہاتھ آئے لڑا تھا یہ آ کے میں اپنی قوت بنا لے آدھا توجہ ہے اس سے مدینے شریف سیدنا امام زین العابدین سبحان اللہ آپ دی اولاد شریف رہندی ہے میں آپ دا گھر مبارک بھی بے خایا مدینہ شریف دے اندر حالے کھلتا ہے سبحان اللہ نال مسجد چھوٹی جی نال پرانا گھر مبارک ہے بیٹھک مبارک ہے لکھنیہ کہ او والے برکت والے لوگ نے انہوں بند کیا بڑن نہیں دیندے اس پاسے سمجھ آئی کہ نہیں آئی خیر قبلہ سمجھنا ذرا امام زین العابدین آبین نے آل رسول اوے آل رسول اوے ہے یہ آل رسول شہادتِ کرملا تو بعد انہوں نے کوئی یزید تے مروان کے خلاف قدم نہیں اٹھائے امام محمد بن ہنفی جد گل ہے حضرت اس عبد اللہ پاک نے وہ جڑے یزید اللہ ہو کے آئے کیا, کیا؟ محمد بن ہنفییا وہ تو بندہ یزید ایسا ہے آ فرماند یار میں ملے ان میں کوئی گل نہیں ویکھی میں نماز بھی پڑھ گا فکا تے دین دیا گل کر آخر اصل نے ویخیا انہیں شراب بھی پیتی ہاں انہیں آخیا وہ شراب بھی پیتا ویخن آخیا وہ شراب بھی ہے نماز بھی چڑھتا بولاحالی کے فرمایا یہ دسو اگر انہیں تامنے کام کیا تو سا چر تھی شریف جے. اگر تے سامنے نہیں کیتا، پھر تو پھر تا دعوی کھے سہی ہے کون ہے تھوڑے کول گواہ کون اس گلتے کر دے کے انہوں نے انہ بے نو چپ کرا دیتی امام محمد بن بننسی یزید نے جسے فوج بھیجی بارہ ہزار فوج مدینے شریف کے اتنے حملہ کرنے اور اس کمینے نے صاف کہہ دیتا کہ تین دن جا کے جیویں مدی لکتے جی تے واسطے صحیح ہے جاؤ لوٹو مارو جی بھی کرو گل سمجھا جدرا انہوا سلا ستا تین دن, دن مدینے دے اندر لٹ مار کرن دی یزید نے اجازت دیتی ظلم دی دے باوجود اہل بیت کرام جہے اس لیے رہ رہے سن اتے مدینے شریف امام زین اللہ ندیم ورگے وہ خلاف نہیں نکلے انہوں نے رل کے حمایت بھی نہیں کی مدینے والے یزید نے آخر مسلم بے نقبہ جن کو مسرم بینکبا کہ جہاں یزید نے ظالم ترین بندہ بھیجا سدینے تک حملہ کرنے وڈیرا بنا کے اس مصرف میں نقبہ اس ظالم نے یہ آن کے امام نو یہ یزید نے انہوں آکھیا کہ علی زین العابدین دا خیال کری متا انہیں نہیں نکلنا لحاظ کرنے کچھ نہیں آک دے خاندان پاس تو توری چڈنا گل سمجھا سنگیو اہل ویسے کرام ایس مرحلے وچ خاموش رہ پاسے رہ اور کان ینہا عن الخروج امام زین العابدین اپنی اولاد نکتے سڑک نہیں کرنا توجہ اے بھی تو شاہ علی دے پتر ہو گیا لیکن اے میرے پڑھنے چ نہیں آیا حالے تک کہ امام زین العابدین آخ دے یا نہیں محمد بن کا پڑھی بچا یہ نہ پلیت نہیں منیا یزید پلیت نہیں منیا جیویں شاہ علی پتر نے اپنی معلومات اپنی تانس اپنے علم دے یزید نو پلیت نہیں منیا علی تے حرف نہیں آلی بیٹے کی امامت فرق نہیں آ امام حنیف حنیف اج سارے منہ کھلوتا اسی طرح یزید دا باپ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور یہ رواجات سیا کے اندر سابے انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا باقیاں دے کے پترانوں گا نہیں کیوں آخیا اگر یزید دیاں پلیتیاں اس حافی سا کے سامنے ہو ممکن ہے ایڈی سیاستی کرتا کہ نا اہل اور لائق بھی تعریف کرتا دا حضور دا نہیں فرمائی نے نارا تقبیر نارا ایک اور سنو نارا امام جعفر تیار نو جان دے ہو؟ ایک اور نے مولا علی کی لگتے نہیں جنہ دی شہادت تو بعد حضور نے فرمایا سے وہ فرشتہ اڈریا تیار آدھے اڈن والے تیارا جہاز نے جعفر تیار مولالی کا پلا مبارک دے بیٹے حضرت عبداللہ اے یہ بھی اہل وید چو نے یہ بھی جدید خلاف نہیں نکلے یعنی دے رہے فرق نہیں آیا حضرت حضرت بیٹے اللہ یہ بھی عبداللہ اللہ نے وہ دے بیٹے بھی عبداللہ اللہ اے اہل ایس جو نے اے بھی فروج نہیں فرمایا یزید خلافے خلاف نہیں نکلے یزید تو ہدایا توحفے وغیرہ لے رہے ہیں سمجھنا ذرا حضرت عبداللہ بن جعفر محمد بن انفیہ امام زین آپ کی اولاد ایک پاس رہے اگر ہزور دا صاحب اپنے پتر دی کوئی پلیتی ویخ یزید دی پلیتی ویکد ممکن ہی نہیں سہ گئے اے اللہ کریم اگر یزید لائق نہیں سی میں بیٹے ہون دی محبت شفقت کر دیا ان بادشاہی دے بیٹھا ہاں مولا بادشاہی برکت نہ پاوی اے لفظ میں دستے ہیں میرے نبی کا دلو صاف کنا پاک پاغ تاریخ گوائے باپ دے لفظ چھری واگ بجے نے اللہ تالا دار شرح ہوا ہے او دی منہوس حکومت نہیں چل سکی لیکن عجیب گل یہ بھی ہے وہ سدکے جا ادھر دیکھ ادھر بھی پاک ہووے ہودر بھی پاک ہووے ہوے پلیت ہووے پلیت نلیت آخواکا پلیت آخو نہ آ جاؤ یہ نظام ہے اے در بے فسل جنا گا پانی لاؤ نہ فسل نا پانی پلیت فصل جہی بچوں نکلے گی وہ پا کے جی پلیت آنا تو شہروں کے نال داریاں سبزیاں حرام ہو پتا نہیں کن دے لگتے چیز دا مسئلہ گندے کیوں حقیقت بدل گئی ہے معلوم ہوا باپ پا تو ہولی ہوئے پھر پوتا پاک نکلے حیران ہوں میں پڑھ کے تاریخیں امام ابی زرعہ دمشقی جیڑی صحیح ترین تاریخ ہے جیدنال نہ تاریخ ہے تبریل اردیے نہ بدایون نے آیا اردیے سنت دے سکات اور صحیح ہون دے اندر آخری درجہ دی تاریخ کتابیں میرے کور موجود ہیں اس تاریخ ہے ابو زرعہ دمشقی دے اندر لکھے ہے کہ تین پتر ہوئے نے یزید دے تو تینہیں سالے ہیں اور ولی ہوئے ہیں عبد ہے چالی دن بیٹھا لاند پاؤنا چاہی دی نہیں مینو رب رب کرو آخرت کما دو مطلب ہے تین پہ پیو والے راہ ویل ترنا گوارا ہی نہیں وہ توجہ ہے کہ نہیں دنیا اور عدل کا مذہب ہے انصاف کا مذہب ہے اللہ فرما لا یا جرے من گم شنا اللہ کا سونا رب فرما ہے کسے قوم دی دشمنی کسے شخص دی دشمنی توانو ظالم نہ بنا دے نہ منصف نہ بناوے اے نہ بنا آئے یہ نہ ہو کے ظلم کر بیٹھو نہ نہ پترہنا شروع کر دئیے نہ جہاں غلطی نظر آئے گی اس جگہ تہ ہاتھ رکھنا یہ سنی پیمان والے کام نارا تقبیر بزرگانے اسلام اللہ پیو پائی پیو دے پہ نہیں پائی دے سمجھ نہیں لگی نے اچھا ادھر مولا روم فقیر اللہ دا ہوا مسنوی رومی آزرگ جہد بارے اقبال فرما علاج آ کے سوز میں اچھا مسلمانوں اقبال فرما علاج آ رومی کے سوز میں ہے تیرا تیرا، تیرا، تیرا، تیرا، تیرا، تیرا، غالب فرنگیوں کفسو ایس رومی سرکار کا پتر ہوا پتر نے مولا روم کے پیو نتل کیا مولا روم کے مرشے شاہ شمست امرے کاتل مولا روم کا پتر مولا روپ نو گلت آ گیا سمجھ نہیں لگی نے حضرت محاوت ایسا فرما دینا اللہ و اکبر اکبر دی پاک پاکدام اور برات آستے کافی ہے کہ یا اللہ اگر میں پیو والی شفقت کر دیا یہ حکومت دتی ہے لائق نہیں سی. یا اللہ ان دی حکومت برکت نہ پڑ برکت نہیں پی دعائی خدا گل نہیں سمجھ لگی نہوست ہی نہوست رہی او پلیت اے اشارہ سونے نبی کا حکومت کے منہوس ہونے رسول اللہ دا اشارہ کافی ہے جہاں حضرت ابرارا کل بخاری مسلم کی اللہ دیکھا من عمارت سکتی من عمارت شبیا اللہ انی آؤ تو دیکھا راس راشی اللہ سٹ ہجری تو میری بچاویں آپ دعا منگ دوسرا اور وہ دعا آپ دی. یا اللہ چھوڑاں دی حکومت تو بچاویں یا اللہ منڈیاں دی حکومت تو بچاوے وجوہ نہیں فرمائی اور میں دس چھٹا مڈا کہ چور ان کہ جا اپنے نفس کی منو پام ستر سال کا کنگڑ بھی ہوزرگ کنو کہ جا نبی شریعت دے پیچھے فنا ہو جائے پامہ سالوں کا مڈا بھی, بھی ہودرت عمر بن ابدل عزیز ردی اللہ تعالی آپ چالیا سال جانی دی عمر دے اندر در چالیا آن سالجہ نہیں فرمائی یزید دی عمر دے لگ بھگ یہ چور پیان نے ان بزرگ پیان نے حالانکہ عمر فرق کوئی نہیں وجہ کی ہے او نبی کی شریعت فنا ہے اے اپنے نفس دے پیچھے فنا ہویا کھڑا سی اے خواہش دا بندہ سی او خدا دا بندہ سی نعرہ تقدیر شیخ صاحب بھی بزرگ فرماندے نے بندہ اسلے بالغ ہو جاندا ہے اسلے بالغ ہوندا ہے توجہ اسلے بالغ ہوندا ہے روحانی طور سے جسم اسلے بالغ ہو جاندا ہے جسلے علامت بلوغ والی پائی جاوے, جاوے یا 15 سال دا ہو جاوے فرمایا تے روح اسلے بالغ ہو جاندی ہے جسلے نفس دی خواہش مر جاندی ہے <تصفح> نارا تک بزرگی با کلستنا سال تمنگری با دلستنا با مال تمنگر مالداری مال نال دل نال بن دی سیا دنیا دا بادشاہ ہوئے جے دل بھکھا رکھ دے سمجھ بھکھا بھکا ہے، کنگلا رجیا اس لے بنتا ہے بندہ جیسے دل رجیا بن جاوے مال نال تے فرمایا دے نال امریک سال نہیں لمبی اقل لال نفس مر نہیں فرمائی نفس نہ مرے بڑھا بال ہے نفس مر جائے بال بھی بزرگ توجہ نہیں فرمائی نے رضو بولو سبحان اللہ سبحان ہوں اللہ یزید بارت چھوکرا حضور نے فرمایا جی نفس کے مطابق چل رہا سی شرح کا خلاح نہیں سرجو ہے لیکن ایک گل میں لگا کر وہ یہ کرن لگا کہ یزید یہ میرا ایک سوال سمجھو یہ سوال سمجھو میرا کوئی تاریخ دان تاریخ پڑھ والا یہ مجھے ڈھونڈ دے کی کہ کیا قتل حسین سے پہلے قتل امام علی مقام سے پہلے یزید شراب زنا کرتا تھا یا اس قتل تو بعد پہ سو یہ ایک سوال ہے میرے مطالعے چ آیا ہے امام علی مقام نے جو بیت انکار فرمایا تو کی وجہ دسی فرمایا لم اجد لہو ہزما ولا مروہ فرمایا میں نے اس کا پختہ ارادہ نہیں پایا اور اس کے اندر میں نے انسانیت نہیں پائی مروت کا مطلب یہ نہیں زنا کرنا مروت کا یہ مطلب نہیں نماز چھوڑ دینا ہمارے علماء فرماتے ہیں عادل ہونے میں دو شرطیں ہیں گنا کبیلا سے بچتا ہو اور خلاف مربت کام سے بھی بچتا ہو خلافے مربت کام کی انسانیت خلاف کیڑا کام کامیاب ننگے سر بزارج نہ ٹورے اگر ننگے سر ترتا ہے تو مربت نہیں بازار تردی پھردی کھاوے نہ جی تردی پھردا بازار چاند ہے تو بچ مربت نہیں یہاں کماں بزرگ اچھا پھر کیا بالا بال کھیڈے نا وا ہو کے بالا چیڈے یہ بھی مرمت کے خلاف ہے گنا نہیں شمار ہوں گنا نہیں آخر خلاف مرمت ہے لیکن فسق نہیں. خلاف مرمت سے عدالت باچل ہو جاتی ہے لیکن انہیں کیوں آخ کی بندے کام اوچھے کام بازار کرتا پھر چاہ وہ چ وکار نہیں ہونا جب وکار نہیں ہونا کہ جھوٹ بولدیا انہیں کچھ سمجھنا ہی نہیں لہذا وہ اعتماد اٹھ گیا جا وکار کائم رکھنے بازار کے لوگ سامنے بہوبے دے نہیں کرتا بال والے کام نہیں کرتا سمجھو یہ وکار والا بندہ ہے یہ اپنی عزت بچاؤ واستے لہذا انہیں جھوٹ سے غلط بیاانی نہیں کرنی ارادہ نہیں ویکیا میں انسانیت مربت نہیں ویخی وہ سجنا قربان جاو امام مقام دو نہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی جیت انکار فرمایا او کوئی ایڈے موٹے جرم ویک کے فرما سی نانا اے مقام دے سن چھوٹی جی گل نگاہ جن اچھی ہو سوئی ویک لینی ایک بندے دی نظرے بے اک لے دی اک دی پہاڑ نہیں دی سونے مامے والی مقام دی نظر ایڈی لطیف سیم او فرقہ کرنے ترقی سمجھ گئے لم اج وہ فرما نے لم لہو عزما میں نے آزم نہیں یزید میں ہم کہ آزم کیا ہوتا ہے بھائی نہ ہوا آزم کا مطلب یہ کہ وہ گل نہیں کہ جب دین واسطے مسئلہ آ جائے کلا کھڑ کے کھلو رہے تو پھر نہ ہٹے گیا مار کے جی مرضی نکل جاوے نکل جائے یہ ہی کر لینا کہ نہیں کر یہ تو سات سہی باقی مربت نہ ہونا مربت جہاں شیزاں مربت شمار ہوتی ہیں انہوں نے لیکن گل سمجھے جی ہوں سمجھا کی چاننا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی یزید برائیاں جہیا امام دی نظر چنس اسا برائی نہیں سمجھتے امام نے برائیاں شمار فرمایا دوسرے لفظ شتیر پی جانے اتے کھ بھی نہیں گوارا ہو سکتا اسا شتیر رڑک ہیں کی نہیں خیال مشہور ہوں یزید وہ پلیت لیکن او دی پلیتی ایک دم نہیں ظاہر ہوئی امام عالی مقام دی کی اک جرم ہو رہے یزید رہی مدینے والی اک چ عبداللہ بن زبیر پاک کی اخ چرداس بن عدیہ ہنزلی اک نافع بن ازرک خارجی اک چور یزید خلاف اٹھان کوئی ایک طبقہ نہیں سی تو صرف کربلا شریف والیا تو واقف جے تقریب چھ کرو جدید خلاف اٹھے نے وہ بولو بولو توجہ ہے حضرت عبداللہ بن بن زبیر جماعت ایک حضرت عبداللہ بن بن رحزلہ جماعت دو مرداس بن عدیہ کی جماعت تین نافع بن ازرخارجی جماعت چار تواف سدوسی جماعت پانچ سلیمان بن سورت کی جماعت چھ ستواں کربلا دا شہید پاک پاگ گروگ ہے توجہ دو ہستیاں ایک امام پاک ایک حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کون امام پاک تو کو ہر کوئی متعارف ہر کوئی متعارف ابد اللہ بن زبر پاگ نان دے لیکن گل وہی ہے چھ گروہ ہو لیکن کبھی بیان ہی نہیں گیا کہ یار یہ ای بھی, بھی کوئی کردار ہے تو صرف لکیر پیٹن جوگیں ابد اللہ بن زبر حضور سرکار دے ہزور کے ہاری بھی, ہیں حضور دے حواری دے پتر بھی ہیں مدینے شریف دے اندر سب تو پہلا مدینے دے اندر جدو نبی پاک ہجرت کر کے آئے نے مدینے پاک دے اندر مسلمانوں دا پہلا پتر یہ جمع آئے جنہوں نبی پاک نے اپنے لواب مبارک گڑتی دیتی سی حضرت سیدنا سیکھ اکبر دی بیٹی دا بیٹا ہے کہ نہیں قربان جاوا عبداللہ بن زبیر جدوں وڈے ہوئے نے آپ آ رہے ہیں آخا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوائی خون مبارک نکلیا فرما نے ایسی تھانے دفن کریا جتھے پیر کسی کا نہ آئے ابد اللہ بن زبیر گئے لیں حضور ہزور خون مبارک تھوڑا جا اولے ہو گئے پی کے واپس آئے سوچیا حضور نے فرمایا سی ایسی تھان دفنامی جی پیر نہ پھر یہ تھان ہو سکتی ہے جد واپس آئے نے آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ویخ کے فرمایا مسکرا پہ فرمانے کتنے کیا منت لگتا پی گیا ہے ہرد کردہ جی سونے میں جی حضور اور سڑے فرماند نے عجیب گل آقا نہیں کیتی واہ تیری نظر تو سد کے حضور ہزور فرماند نے وی لکھ وی لکھ من وَا سے من کو دو معنی ہو سکتے ہیں لوکان واسطے افسوس تیرے تو تیرے واسطے افسوس لوکان تو اگر ویل کا افسوس کرو لیکن لغت کے مطابق اتنے جڑا میری سمجھ چاہتا ہے وہ وہی ہے جڑا عام آم ویل دہل کہ ہلاکت ہے تیرے لیے لوگوں سے اور لوگوں کے لیے تجھ سے سونے نبی اشارہ مار اشارہ کر نہیں فرمائی میں اشارہ کر دون پہ عبد اللہ بن زبیر سمجھے نے یا کوئی ہوجیا بھی حضور کی فرما گئے ہیں لیکن سونے کا فرمانے آلشان ایک وقت اتنے جا کے دو اپنا سچ ہونا اپنا اثر وکھا دبد اللہ بن زبیر مکے شریف یزید دے خلاف یہ امام حسین دے وہ ساتھی میں کہ جنہ نے کہ ج نے یزید ریت دی بیعت تو انکار کیا میں بیعت نہیں کرتا یہ بھی سن عبداللہ بن عمر بھی سن حضرت عبداللہ اللہ بن عباس بھی سن محمد بن ابھی بکر بھی سن اور بھی کافی بندے سن جنہوں نے صحابہ کرام جنہیں انکار کیتا کہ اصا ویت نہیں کرتے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر پاک پا کے یہ باد اچھے. اینا سمجھا مسلحت اے ہوئی اے کر نہیں ہے. کیوں ہم اس کے ظلم کو ہٹاتے ہٹاتے لاکھوں دنیا کو ظلم کا نشانہ بنوائیں گے اگر ایک نال بدکاری جو ہے تو پتہ نہیں کنیا ہونی ہے جدو یہ ظالم فوج کے تو حملہ کیتا اگر جی مال لوٹتا ہے دے پھر پتہ نہیں اس کے نیاں نہ لوٹن گے مقصد اثارت فتنہ سے بچتے ہوئے فتنہ نہ اٹھے قتل و غارت مسلمان کمزور نہ ہون کافر پر زور نہ ہون آپ ادلالدار کے ختم ہو جانگے لہذا بہتر یہی ہے صبر کرو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جس لئے بیعت ہوگا آپ یا اللہ اگر تجے پسند ہو تو توڑ چڑھا جے نہیں پسند تو سان سبر تگروں لیں گے ہوں یہ پاک نے کئی نے بیعت کر لی کئی نہ امام عالی مقام تبد عبداللہ بن زبر پاک جہے نے یہ قائم رہ ذرا اللہ بن زبیر نے مکہ مان لیا تے ایڈے زور آڑا بندہ سی اللہ بن زبر ہوئے جہا ہزور نے فرمایا وائل اللہ کا, تے وائل اللہ. وائل اللہ من کا. اور ویلناس منکا ہلاکت تیرے تو ایڈا دلیر تے جورت آڑا بندہ سی آپ فرمانے سن کہ میرے ورگے تین سو بندے دنیا ہو جان میرے رل جان میں پوری دنیا فتح کر لوا ساری دنیا سامنے آ جائے اندازہ لگا وہ کلا تلوار لے کے مسجد کے ہرم چلوتا ہے ٹولی ٹولی بڑھ دیاں نے تلواراں لے کے کلے بندے تے حملہ کرتے کسی بانہ اڈا چڈتا کسی کی لت اڈا ہے کسی کا کچھ کٹ کٹ کے ٹولی باہر کا وہ نو ٹولہ ہوں پھر کٹ کو بس نہیں چلیا تلوار ڈگا انہوں نے من جنیت چلائی توپ پتھر والی پتھر والی توپ اور عجیب گل اب ادھر پتھر چل رہی ہے ادھر نماز کا وقت ہو گیا کوئی سنگیو ہال تک یہ سابت نہیں پیا ہوں سی سنت نال کہ حضرت امام علی مقام نے واقعی نماز پڑھ دیا سر کٹایا روایت بنتی پہ چلتی پی چل چلتی پی ہے روایت جی پانی تین دن پیاسے بند تین دن پیاسے جن, تین دن پیاسے سیر تاریخ دیا کتاباں قسم خدا دی میں دونوں فرکیا دیاں کٹ کے بخا سکنا ویچ لکھا ہے امام حسین نے دسویں دن آپ نے غسل بھی فرمایا ہے. اپنے جناب سارا نہا حکی جنت چلیا تیاری کر کے ہوں در پانی ادھر بچیا پھر پھرتے نے دس نو گسل پہ آتے گلیں یہ گلیں چگلیاں کردیا نے کییا اس واسطے میں تمہیں پہلو آخیا میں سناواں چیلنج کر کے پوری دنیا گل بیان کردھر جیڑی گل بیان کرا لوہ توڑ نہ اگلے دن میرے خلاف آخیا ہوئے وہ چیز ہے میں آخر یار نو آخو بھائی تیری مہربانی ت میری پتا نہیں پیر بھی سید بھی کلا ڈش میں مطالعہ کتابیں میں نہ فلم کدی نہ میں پڑھا اخبار کدی میں رواں قرآن ادیش تم ڈش تم میرے مقابلے جد آئے تو تین لگ پتا جائے گا کہ کھڑے مقابلے چ توجو نہ میں خوشامد کا کوئی کہ خوشامد بھائی زندہ باد ہے نماز پڑھ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن بین توب جلدی ہے آپ سرکار دی نماز اندر ماسا بھی خلل نہیں آیا آر گز مشہور خصوصیت امتیاز دسیا گیا شجاعت فصاحت عبادت بہادری بھی بے مثال سی بہادری بھی بے مثال سی خوش بیانی بھی بے مثال سی عبادت بھی بے مثال خوش بیان ایڈے سن آپ دو سو غلام سن ہر غلام دی بولی وکری سی حضرت عبد اللہ نے زبیر ہر گلام دی بولی اج کلام کرتے سن یعنی دو سو بولیاں تبور رکھ لیتے عبادت کا حال ہے شجاعت درماتے نے میرے لال تین سو بندے صرف ہو جانے دنیا سامنے کھلو رہے میرے کوئی پروار نہیں وہ تبج ہے کہ نہیں ہوں عبداللہ بن زبیر آخری دم تک کلے رہ کے بھی آخری دم کلا رہے قسم خدا دکھا حضرت عبداللہ بن زبر اپنے موقف تے ڈچے ہی رہنے مجالے جنرال اوبل تاخیر گل انہاں دی حکومت پھر بنی اللہ تعالی انہوں موقع دتا <تصفح> بڑی دور تک انہاں دی حکومت قائم ہوئی ہے یزید پہلو بر گیا ہلاک ہو گیا ہے انہوں کی حکومت قائم ہوئی ہے ابد اللہ بن زبر پاک نہیں فرمائی دی. آخر حجاج بن یوسف کمینے نے فوج بھیج کے توپ دے شیر دل بندے نو شہید کری فرمائی نہیں حجاج بن یوسف جزیرے دور تو شروع ہوئے ابدل ملک بن مروان کا دور ہے اس نے حجاج اس علاقے کا گورنر بنایا اور حجاج بن یوسف نو بھی تاند میرے خیال دے حضرت حسن بسری فرما ہے آہا مولا علی کا خلیفہ آ فرمان اگر سارا آپ اپنے برے کٹھے کرنے کلا ہجاج لیا دی پلڑا پھا رہی بلا بندہ ددا ہاں حجاج بن یوسف دے تک بن چلے ایک گروہ پہلے بیٹھا حضرت ابد اللہ بن حدلہ مدینے شریف والا یہ مدی شریف کٹے ہو گئے انہیں آخیا بھی گل یہ تے بڑا ایڈا ظالم بندہ ہے سائز خلاف نہیں اٹھتے پتھر برسن گے زمین آسمان کو اٹھ کلو توجہ ذرا درا نال ایڈے ظلم ہوئے نہیں. اے جڑا بندے سبحان اللہ حضرت عبداللہ اللہ بھی منافقت ہو گئی غداری ہو گئی بچوں غدار نکل کھلوتے توجہ ذرا اور ایڈے پاک لوگ سن توجہ اے ایسے سات سو بندہ آلم کاری سن تین سو چھ بندے قرشی انساری تے تے کرام دیا اولادہ سن قریشیاں انسار دیا مہاجرین دیا اولادا اللہ تعالی معافی تین دن, دن مدینہ شریف دن ادام سارا کرم برم ختم مسجد نبوی شریف کے اندر تین دن گھوڑے بجے جماعت بند نماز بند اور عجیب گل اس سے موقع سے حضرت سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہے مدینہ بہت بڑے جلیل القدری مام آپ فرماند میں اس موقع تھے نبی کی مسجد راہ پاگل بن کے دیوانہ بن کے آپ رکھدہ تھا <سؤال> میں ما فرمایا تین دن میں ایسے کرا رہا فرمایا پانچ وقتی نماز کا پتا لگ دا سی رسول اللہ دی قبر شریف دے تکبیر دی آواز سی آزان کی آواز بھی آر تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق المایا سنت توجہ بھئی بھائی, بھائی, بھائی فرمایا تین دن رسول اللہ دے رہا انور شریف تو جدو نماز دفاع دونوں دی آواز بھی تکبیر دی میں آواز سن کے اپنی نماز پڑھ لیکن اس فلیپ دے دور درد یہ ظلم ہوئے ہیں ایس مبارک مسجد شریف حرم مدینہ مدی نہ بے حرمتی بےحرمتی بے ادبی ہوئی ظلم کیتا اس کیا اے پاک لوگ سن اے جڑی نے جی جگیدی فوج آئی ہے مدینے مبارک چہرے نال کے میں لڑیے اخیر مصرف آیا ظالم مسلم بے لکبا کی تا؟ انہیں منجی چکو میری جدو لڑے نہیں پہلے منجی چکو میری منجی چوکے تو دونوں فوجوں دے درمیان خلاف جا کے رکھ دیتے کتا ہوں یا مینو بچاؤ یا مراؤ تو انہوں نے پیچھوں لالچ سے چالی چالی ح... دنار ایک ایک بندے واسطے رکھے سن دینار سونے دے ہوں سن چالی دینار ایک ایک بندے واسطے یزید نے رکھے وہ جدہ ویکس موسل... ویچا گیا سا جا گور امیر ہے سپا سلار ہے انہوں لڑائی شروع ہو عجیب گل یہ عبداللہ نے جی فرمایا سے بخایا وہی عبداللہ پاک حضرت ہنزلہ دا پتر غسیل الملائکہ دا بیٹا جنہوں دے باپ نو فرشتہ نوایا وہ صحابی دا پتر کی کرنا ایک پتر پیش کرتا اگلے انہا کر دینا پھر دوجہ نو دے پیش کرتا ہے اگلے انو کر د تیسرا پیش کرتا ہے. اگر, اونوں اگر امام علی مقام سرکار نے بارو باری پترے اے اے دباؤ نے کرو آخری جدوں سارے گئے اپنی واری آئی سیرا پائی سکسی سی نے دوتے، تلوار لا کے آؤ سٹی اور چٹی اگلے شہید کیا انگلی شہادت والی آخر ادا چک کے اوتے سا گئے توجہ نہیں فرمائی نہیں آشق بننی سخالہ نا ہی ویکھو نیو پتنگ دے آشق بننی سال دیکھو نیو پتنگ دے خوشیاں جلن ذرا نہ سگ نا تبیر نارا, نارا رسالات نارا تحقیق ہے خیر یہ جماعت دیوانہ اٹھیا مرداس بن ادیا ہن چالی بندے کول کالی بندے کوفے بسرے جا کے کلور ہے نہیں مانتے جی چالی بندے خرچہ بھی کوئی نہیں مانگ مانگ کے گارا گارا کر ایک گزریا ان دو دو درم او دن کچھ اور دین ہوگا وہاں فرمایا سانو دو ہی بڑے نے لگتا اوا کہ دو بھی نصیب نہیں ہونے اسی طرح ہی ہوا چالی چالی جان دے گا نافے بنا دیر خارجی وہ بھی ٹولا تواف بھی جناب جی ہے ایک بادشاہ شاہ مقابلے سارے نے یہ بندے آ چکے ہیں ہوں یہاں ونڈ کرنی ہے سی شہدا کی سوچھو ہے کہ نہیں حالے پتہ نہیں کنیاں گلانے کنیاں جیڑیاں میں سام کے بیٹھا وقت ہی کوئی نہیں میں دسا قسم خدا دی کر کے آنا ہر بندہ نچن پیجا حیرت گم ہو جاوے کہ یار کتھوں قڑ لیا دیا گا لوییا میں اخبار تے وقت گزاریا ہے نہی وی سے گزارا میں اسے کام دیا بماری کی دی حالت ساری ساری رات ہی لنگ گئی ہے سویرے اٹھ کے نمال پڑھ کے سونگے. سو گیا توجہ ہے ہوں دسو سی ہے دشواہ دا کون ہے اس سارے سہدا یہ آخر وہ خارجی ٹولہ نہ ازارے کا خارجی مشہور نے ازارے کا جڑے نے انہوں کا وڈیرا سدہدا نہیں کیوں اس میںٹا گل گلوں سمیٹا ادھر دیکھو میرے سنؤ ہو. اجتہاد ہوتا ہے اجتہاد اجتہاد دا مطلب یہ کہ اپنی خدا دیاں دیتی صلاحیتاں عالم بندہ علم خدا آدا دیا دیتی سلاحیت کسی مسلے سمجھنے پوریا خرچ کر دے یہ کہہ دن اجتہاس مثلا مثال دینا مریض جانے حکیم ماہرے، ماہر ماہر حکیم نیت بھی سونی ہووے، حکیم بھی ماہر ہو مریض جاوے ہوں وہ کوشش گی ہو دی مارن دی کوشش نہیں ہونی جی ہوتنی تا پاوے ماہر ہو تو پھر نیت یہ ہوے کوئی مرے نہ مرے ساڈے پانچ کھڑے وہ نہیں آکھ کے یہ جا مارے گا تو رب دی بار گاہ مجرم گا اگر ماہر نہیں تو اے چھولے والا بیلی جنوں آدمی نے چھولے دے کے سکھیا سیکھے اے بوٹیاں والے کوئی نہیں جان ماہر کوئی نہیں جے بندہ مارے گا تو مجرمے جی بدنیتا مارے تا بھی جے ماہر نہیں مارے تا بھی جے ماہر ہے تو نیت بھی سونی پھر دوائی دین لگا ہے بندہ مر گیا آخر تقدی ہے اے مجرم نہیں بننا پل الٹا اے بندہ توجہ اے بندہ سرکار دے فرمان دے مطابق بخاری مسلم ہاکم فلاح جرانگا فلاح واحد سونے نبی نے فرمایا جس وقت کوئی حاکم کوئی مستحد مجھتا اشتہاد کرے پھر جی کسی غلط نقطے تک پہنچے تو ایک سواب تو صحیح سے پہنچ جاوے تو دوہرا سواب سمجھو ہے ان جڑے خارجی جڑے ہیں وہ جڑا نافے بن ازرک طواف کا ٹولا سی وہ ماہر ہی نہیں سبحان اللہ ایک تولا میں چھڈ گیا ذکر کرنا سلیمان بن سورت کا سلیمان بن سورت یہ ہزور دربی نے جہاں خط لکھے جنہاں خط لکھے سنی مقام کی خدر صاحب سن سمجھو یہ صاحبی پاک کربلا جا، نہیں جا سکے کسے وجہ لاز رہ گئے امام دی مدد نہیں کر سکے بعد افسوس لگا گئے جی سو تو سات ہزار دشکر تیار کر کے جا اجید فوج نہ لڑے نے آخر کم لڑدی لڑدیا سارے شہید کرا کے جدو اپنی واری آئی سلے مان بورنت سرکار جان جان لگی ہے فرما کا مینو ربا کی کسم ہے دی, دی فوج صحابی دا دستہ ہے صحابہ پاک صحابی سرکار دا فوج لے کے یہ بھی لڑ گیا ہے یہ بھی مجھ سن حکیم ماہر سنک نیتے سنجو اللہ بن زبر ماہر بھی نے نیت بھی نے امام علی مقام ماہر حکیم نے نیک نیت بھی نے اللہ بن اللہ ماہر حکیم بھی نے سلیمان بن سورت ماہر حکیم بھی نے مرداس میم دئیا ماہر بھی, نے، بھی نے، ان اپو اپنی سمجھ شریف دے مطابق. اچھا سابا بیعت کیتی حضرت معاویا کرا کیتی بالا جنا پہ شروع کر معاویہ پاک پاپی من کے وہ بھی ماہر سن نیک نیت جہ پہ انکار کر کے بعد بھی ماہر نیت ہر جہاں ایک لفل بولنے جلید دبادگی وہ لاندی ہو گئے آخیے یہ ساد دلی یا بے وقوفی آخیے یا کی آخری یا جہالت آخیے میرے خیال سے جہ لیا کہ انہوں تمیز نہیں کہ لانتی لانتی کری جانے نے کہڑے بچے پینے پتا ہے اور پھر یہ بھی گل و جی یہ بھی گل وی کہ جہاں لہنتی لانتی آخالے نے درا بھی سوچنا چاہیے کہ کس بنات امام نے بیعت نہیں کیتی بیعت جنہ کیتی یہ اگر اس بنات او ماد اللہ لانتی بندے پین تے پھر ایک کلیا ایک قانون تے حکم پھر سارے پاسے چلنا ایک خالی اتھے نکلو جانا بھی سمندروں پر پرہ روے نہیں آ سک اسی نہ شراب پین دا لائیے شکار کھیڈ دا لائیے تے پھر اے جرم جتھے بھی نظر آئے گا پھر اتے اتے بہت کرا لگا لانتی بنتا جائے ریات نہیں برسری سنی کوئی جی میری واری آنا یہ تو مانڈا مانڈا نہیں باؤنا لگنا پچھلے اتنے تک سب تگے گا یہ کوئی گل نہ اپنی واری آئے تو نکل کے باہر رو میں ہر حال چا جی سنا فلانا لائن توجہ نہیں بھروائی بھی کر کے جریر گیا مارا تک جی اج ہوں تماشے مڑ کھنا تماشے مڑ ویکن کسور کی آ گیا مارا सू पता वा के अस जिन्ह को कम ले नहीं अज होता दे सड़क एदर ए रपैया वड दें सची दसी हो। आप पूछना से नमाज पढ़ता कि नहीं सची दसी मान पुछना सी अब पूछने की कर दुशने अछते ना पुछ की लड़ ना पचन की حای جی سنا جی ہو گل تے تو ہو گل لیکن گل مر رب سونے کے کول جدو قیامت آن جنہ کی اصل رل رل کے سارا کچھ مانڈا مانڈا پا کے کر لیں جب یہ قیامت جنت جان لگ رب جدید آب سونے گنتی کر میرے بھی گینے گا اگر کوئی آخ رسول ماری جی میں ثابت کر دیاں دیا تور چ پتا نہیں کیتے کیتے سید کتنے نے کہ مار نہیں مارے ایک دو پارٹیاں سید سی ہوں تے یزید سال رسول کا لحاظ نہیں کیتا تے تُو سید سمجھ کے کدو حکومت دے دینا دے ہاتھ کڑا کر تیرے ملک دے اندر یا دنیا دے اندر, اندر انجویا ہوئے کیا سد کی تی کی کی تیرے سامنے ووٹا کھلوتا ہوئے اسلے تینکڑ یاد آ جا اسلے تینوں سڑک یاد آ جاتی ہے اس لیے تین گٹر یاد آسلے آلے رسول یاد نہیں آؤں جدو واری عزیب آئے آلے رسول اگے رکھ فکر ہے نظریہ جدھر بھی پایا جائے گا سا نہیں اگر چڈو اس پاس کی جانا ہے جان کی لڑ ہی کوئی اس واسطے کسی سننا ہی نہیں کسی مننا ہی نہیں انہیں آخر ماحول بی ہے تو پرانیاں گور چ لیا دیکھو نا جی جد گی بندہ مارن تو دیر لگ گی مارن قسم خدا دیتا نہیں کن بہانے لا کے پاس اخلو یہ تو جدو قیامت نیصلے ہو گئے پتا لگے گا ہاں تھی گیا کار دیر ربجو ہے کہ نہیں اگلی گال میری آخری سنو تو میں گل مکاو سی گل پہ کرنا موضوع سمیٹا جو بھی بیان کیا سب این حکمت ہے ہوں موضوع نو لیا آ کے تے موضوع نو بٹھانا آنت کا مطلب دس میں حوالے گینا میرے کو گنے نہیں جانے وقت وقت اہل سنت جماعت متن اپنا سفر پندرہ متن اہل سنت و جماعت دیا اس کتاب کی اب دلیل رشید الا متون علاقی پندرہ سولہ ساڈے نے باقی اصل شمارے سے گل سمجھا جی اہل سنت دا مذہب کی جس کے اتنے بعد اتفاق ہوا اور عقیدے لکھیا ہے او کی کہ ہاکم ظالم حاکم جنہ مرضی ظالم ہو بشرتے کے کافر نہ ہو ظالم خلاف نکلو نہ گل ہک کی کرو ہک کی گل تو مڑو نہ ہدی سے رسول میں خطبے بچ پڑھ بیٹھا سا فرمایا جدو میری امت نو دیکھو ظالم نظالم آخر خبر آدھے نے سمجھا جی اس لیے اللہ تعالی انہوں نے چڈ دیا ظالم نو ظالمہ کھنا امر بالمعروف نہ امنکر حسبہ اللہ تعالی دا حکم فریدہ پورا کرنا اے تمام مسلم تمام مسلمان تمام اہل سنت والجماعت دے تے اتفاق اے اے حق اے فرض اے, اے اور جناب جی او دے واسطے احکام نے تفصیل میں تفصیل نہیں جانا چاہندا ہاں جی جویں جویں جو حالات دے تقاضے دے مطابق او فرض کیتا گیا اے احکام دی تفصیل کتاب دے اندر خطب دے اندر موجود اے اے فرضا الگ لیکن اکے حق آخنا ایک ظالم نال لڑ جان ایک ہک آخنا حق مر جان ایک ظالم در جان لڑ جل نہیں لڑ ٹکرا جان جی تھی اہل سنت و جماعت دا اتفاق اس گلتے ہوا ہے تمام لکھتے ہیں جو مسلم اور بخاری دیاں مبارکہ کہ کہ صبر کر لڑیا جانن اندر دا کم جانے تسی دی چنگی گل چ اتات کریا جے چنگی منیا جے بہڑی نہ منیا جے پامه شیر لٹھ جا توجہ ہے ہوں مذہب اہل سنت ہویا مجتہد او حکیم ماہر نیک نیت مجتہد مانگو دا نیک اور اس وقت کچھ مبارکہ دے مطابق انہوں تک حدیث پہنچیاں بھی سن سمجھا بھی چلے بھی سہ یار اصا صبر کرنا لڑ دے عبداللہ بن زبیر پاک سرکار جڑے سن ان نظریہ سوچ یہ ہوا کہ لڑ جائے عبداللہ بن ہنزلہ دا ہویا لڑ جائے سلیمان بن سورت دا ہویا لڑ جنا مرداس دا ہویا لڑ جانا وہ لڑ جائے توجہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی پہلا نظریہ یہ ہوئی سی کہ میں کھوفے والوں رلا دا تختہ چک دینا جس وقت اے پہلا آپ دا نظریہ یہ سی جس وقت آپ خبر پہنچی کہ وہ ویت کرنا والے سارے پج گئے ہیں مسلم بن نقیل شہید ہو گئے امام رستے آئے نے عجیب گل لیا کہ یہ مدینا شریف ہے مشرق آسے عراق تستے تو یہ گل ہوں سٹنی نہیں کیونکہ موجود آ نچوڑ ات نکلنا اتو سجے ہاتھ راہ نکلتا بس ہے بسرے کوفے سیدھا ہے وہ کربلا تو ہو کے تے پھر شام تے تمشکل ٹر جا توجہ ہے امام پاک جدو ایتھے پہنچے نے نا وہ موڑ جڑا سی جہاسی وسرے والا ایتھے حضرت ہور دی فوج دستتا آیا انہیں آن کے دسی ہے ساری سورت حال امر برساد دسی اتے جدوں دسی ہے کہ آ سورت حال ہے امام ہوں تو درا یہ سب کتابیں چ لکھا سڈیاں بھی دجیا بھی کی لکھا کہ امام نے تین شکا پیش کی سن کنیا تین سورت رکھیا یار مینو یا واپس جان دو یا سرحد وی میں اتر سرحد اتنے پیرا دینیا شہید ہو جاگا یا منو یزید اللہ لے چلو ہتا آدہ یدید آدے ہی میں اس نے ہاتھ سے ہاتھ رکھنا منو لے چلو لوت بن یحییٰ ابھی مخنف سڈا راوی نہیں وہ پیا لکھ دا ہے کہ محدسی جمہور کا یہ خیال ہے روایت سکھ آئے ہوئے کہ تین نے ایک صرف روایت جے آ راوی سارے مجہول وہ کہنا لوت بن یا حدثنا ثنا عبد الرحمان بن جلد وہ کہتا ہے حد عقبہ بن سمغان وہ کہتا ہے آگے کہ میں حسین کے ساتھ سارے راستے میں رہا ہوں لیکن آپ نے کہیں بھی کسی مرحلے پر تین شکے نہیں پیش کی اے راوی سارے مجھول سقات پکے تو مضبوط وہی کہندے نے تین سکا رکھی ہوں صحابہ نے بات کی تیسی اے سمجھ کے کہ یار فیتنے پینے نے قتل و غارت ہی ہونی ہے لبنا کوئی نہیں اور سدکے جا رستے کئی صحابہ اور اہل بہت امام حسین جڑے روک دے سن کہ حضور ادھر نہ جاو اے بے وفا لوگ نے فلان نے تو کی تے بھائی کی اپنے خاندان اپنے غیر دوسرے روک دے سن ایک اور گل ہے کہ حضرت عبداللہ بن امر بن عاص بھی پاک نے فرد تک نو آکھیا سے جدو نے پوچھا میں جا انہاں فرمایا لگا جاجوئی انہاں فرمایا لگا جا جے دنیا لبی تے تینو لب جانی ہے تے, جے نا تے آخرت لب جانی ہوں. امام زاہبی لکھتے نے اے گل حمایت کر دی ہے حضرت امام حسین دے موقف دی کہ آپ کا اقدام صحیح سی اور صحیح سی اس لحاظ نا کہ آپ دے اشتہاد نے اے فیصلہ کیا کہ یزید جیسے کو ہٹانا مجھ پر ضروری ہے اس وقت جب میرے ساتھ اتنے لوگ لگنا چاہتے ہیں میرا فرض بڑتا ہے میں ظالم زالم رو ہٹا لوا دفعے تسلط کر لوا اپنا دفعے تسلط رفعے تسلط نہیں میں علمی زبان کہہ کہ کے ٹو جانا شیخیز محدود سے لفظ بول رہا ہوں دفعے تسلط اور رہے رفعے تسلط اور رہے تو آپ نے دفعے تسلط کرنا چاہا کہ بننے نہ پائے کیونکہ ابھی پوری بعت نہیں ہوئی تھی بننے نہ پائے لیکن امام کے اجتہاد نے ابتدان یہ فیصلہ کیا انکار بیت بھی ہے اسرار پر انکار بھی ہے لیکن جب وہاں پہنچے حالات کا جائزہ لیا تو اب آپ, ش... آپ مستحد تھے پہلے بھی شریعت پر چلے اب پھر شریعت پر چلے کیوں پہلے سمجھتے تھے فر رہے جب وہ ساتھ ہے اب سمجھے جب وہ نہیں تو شریعت یہ کہتی ہے حسین ان کو چھٹی دے دے او مفت کے مارے نہ جان برباد جہنم نہ لین لینا تین سکا رکھ وہ کسی سے آ جان میرے خون ن ہاتھ نہ رہا رنگن او توجہ وہن گل ہے یزید یزید ول جا کے تے حتا اد علی یدی علی یدی یہ تے نے رکھ دتا ہون کی یہ آپ سید شہدہ کیڑی گل تے بن دے نے پہلے موقف اپنے نو چھڈیا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ابو سعید خدری انہاں دلیل القدر صحابہ بے اجتہاد نے جو فیصلہ کیا سی امام حسین دشتحاد نے کچھ دنوں کے بعد وہی فیصلہ کیا اس سے صحابہ کی عظمت بھی سامنے آتی ہے اور امام کی عظمت بھی سامنے آتی کیا کہ امام شریعت کے ساتھ پھرتے رہے نہیں فرمائی شریعت <تصفح> رہے جقا سی اچتحاد کیا ہوا ہے, ہے. کی ہے. شہدا جسل آپ نے تین سکا رکھی سمر بولیا اللہ بد بختی یہ کھاتے لکھی بولیا زیاد نو کہ گل سن اگر تی طرح جان دیتا جزید کو پیچھے تی پتا رسول آکام بڑا واٹر بندے کٹے ہوندیاں دیر نہیں لگنی خلاف گورنر نے کفے دا یہ تیری پہلا کنڈی چکنی لہذا گا چنگا یہ ہوئی آخ پہ میرے ہاتھ سے بیعت کر پاک حسین نے انکار کیا صاحب فرمایا یہ نہیں ہو حق نہیں ہو سکتا توج کیونکہ پیچھے خلیفہ بنانے والے معاویہ تھے اور معاویہ وہ تھے کہ جن پر اعتماد امام حسن نے کیا سلح جدو کی تھی اور رسول نے فرمایا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بیٹا ہے سردار ہے سید ہے اللہ تعالی یو سلے ہو میرا اے کراوے گا رسول اللہ نے اس عمل دی تاریف فرمائیے جدو تاریف فرمائیے اوتام امام حسن پاک نے جدو امام پاک جان دے سن کہ اگر میں وہ موقع پچھلے یارہ رجوع کرنا وا بالکل نہیں کے لیکن جسے گل ابن ابن زیادہ تک بنتا ہی نہیں اس کمینے دی بائک کا کی مطلب جدو امام نے ویخیا آن کے شرطر امام پاک فرمایا ہے آخ قتل کیتا ہے اس بدلے ہیں توجہ نہیں فرمائی سلطان پکا تلا ہوں سیدوا اتنے سیدو امام پاگ بنے اور سوڑا سوڑا آل سنت نے اسی مسلک کو لیا کہ ہق کے مر جانا لیکن جنگ و جدال آسے لوگ نہ ابارنا یہی مذہب ہے لہذا اس کو علاوہ جو کچھ ہے وہ اشتہادی خطا ہے مذہب نہیں اس پر اجر واحد ثواب اس کو ملے گا لیکن اتباع نہیں کرنی اتبا نہیں کرنی حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کو توجہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بندوں کو بھارا وہ اشتہاد خطا اشتہادی ان کی تھی ایک اجر پا گئے لیکن اہل سنت نے مذہب نہیں بنایا وہ اجر پا گئے لیکن اہل سنت نے مذہب نہیں بنایا عبد اللہ بن ہنکلا اجر پا گئے اہل سنت نے مذہب نہیں بنایا سلیمان بن سورت اجر پا گئے مذہب نہیں بنایا مرگاس ہنکلی اجر پا گئے مذہب نہیں بنایا مذہب وہ ہی بنا جو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر محمد بن نبی بک نے پہلے اپنایا تھا یا امام حسین نے کربلا پہنچ کر اپنایا ہے <سلام> نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حسینیت لہذا سنگیو حکومت کے خلاف شیر پڑھ پڑھ کے لوگوں آخنا اٹھوئے لڑوئے یہ اہل سنت کا مذہب نہیں اہل سنت کا یہ مذہب ہے حق کہو مگر لڑنے پہ نہ حق ہوک کہ مر جاو یہ راستہ حسین کا ہے لیکن لڑنے والی گل وہ اہل سنت نہیں نہیں توجہ نہیں فرمائی اور اتھے میں آخا گا اگر کوئی آخ خطا اجتہادی کہہ رہے ہو صحابہ کی طرف نسبت کر رہے ہو بزرگوں کی طرف نسبت کر رہے ہو میں کہوں گا ہمارے مذہب میں اما عائشہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے خطا اجتہادی کی مولا علی حق دے سن اما عائشہ تا کر کے فرما سن میں تعباہ کرتی میرے کول کی ہو گیا ہے؟ حالانکہ سلا کر گئی سنو کراس گئی سن قربان حضرت دونوں اشر مبشر نبی صحابہ دے بارے صاحبہ دارے خطا اجتہادی ہو گئی علی حق دے سن او معلوم ہوا حضرت دے نال یہاں دلے دوسرے یار بھی وہ خطا دے سن اے حق دے سن شا لی معلوم اہل سنت وا لحاظ نہیں کردا اے لحاظ قیدا کرتا ہے شریعت رسول کا اے سلف کے پیچھوں چلتا ہے اگر سلف اگر سلف چو کوئی ادھر ادھر ہو گیا ہے وہی خطا اشتہادی کہہ کہ کے چڑ دینا ہے وہ با بھی برا بھی نہیں کہ وہ پیروی بھی نہیں کرتا پیر پیر اسے پیروی کرتا ہے جڑا دوست نک پہنچے وہ کرتا جا سوا پے وہ کرتا ہے جا پا کوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان ہو اس کی ان آپ کی عظمت اس طرح مت بیان کرو کہ آپ نے جی سر دے دیا لیکن یزید کے بیتنی قبول کی فلان نہ ابن زیاد کی نہیں کی یزید کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا لے چلو حتہ ادا یدی اللہ یاد یہ تین شکے کیوں پیش کی امام پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے اس طرح بیان کرو ابن زیاد کے مقابلے میں آپ نے سر دے دیا اس کو حق کہا رہا یزید کا مسئلہ تو وہ جو صحابہ کا موقف تھا امام نے وہی اپنایا پہلے اجتہاد وہ تھا پھر اجتہاد یہ ہو وہ بھی اجر یہ بھی اجر لیکن اتنا رتبہ کہ سید و شہدہ وہ حاکم وقت ابن زیاد کوفے کا اس حبیث کو آپ نے سچ کہا اس نے نہیں, چھوڑا نہیں آپ نے جان دے دی سب کچھ دے دیا یہ ہے سید دشوار امام پاک کو ہم اس وجہ سے سید دشواہ اگر اس میری باتوں میں اسے کسی ایک بات کو غلط ثابت کر دے میں اس کا مرید ہونے کو دے آواز الحمد للہ جلد جنہوں کی جنہوں کا ہے جلدی کرو جناد جناد